اصل میں عدت تو اس کو وہیں گزارنی چاہیے جہاں اس شوہر کا انتقال ہوا بغیر کسی عذر شرعی کے منصوص ہے یہ مسئلہ کہ باہر نہیں نکل سکتی اللہ اس کے کوئی علاج کا معاملہ ہو اس کی جان خطرے میں ہو اور گھر پر اگر کوئی ڈاکٹر آن کر کے نہیں دیکھ رہا کوئی ایسا مرض ہے کسی اسپیشلسٹ کو دکھانا ہو صرف اتنی دیر کے لیے نکل جائے پھر اس کے بعد آ جائے یہ نہیں کہ وہ ہاں ایسی صورت میں کہ جب اس کا کوئی یہاں نہ ہو اس کی عزت اور آبرو خطرے میں پڑے اس لیے نقل مکانی کہیں کرنی پڑ جائے کہ اکیلی نہیں رہ سکتی سودا سلب کون لائے گا کھانا گوشت ترکاری سبزی اگرچہ اس کی بھی اجازت کہ اگر کوئی عدت میں ہو اپنے کھانے کے لیے کچھ دیر کے لیے بازار چلی جائے کھانا لے کر کے آ جائے تو بھی کوئی شرم حرج نہیں لیکن بلا وجہ کہ نقل مکانی کرنا جائز نہیں اس کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے یہ جو عورتوں میں مسئلہ مشہور ہے نا یہ بالکل غلط ہے کہ ہمارے یہاں کچھ بے وقوف یہ مسئلہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو تو میت کے ساتھ چالیس قدم عورت کو چلا دیا جائے تو عدت ختم ہو گئی یہ پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ نکالا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ میت کے ساتھ بیوی کو چالیس قدم چلاتے ہیں کہتے ہیں اب تمہاری عدت ہو گئی تو یہ ایسا نہیں اور عدد جو ہے وہ اگر وہ غیر حاملہ ہو چاند کے اعتبار سے چار مہینے دس دن اور اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے جب تک کہ حمل جو ہے وہ یعنی بچہ پیدا نہ ہو اس وقت عدت یہ بھی ہے کہ اس کے انتقال کے دوسرے دن بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو گئی لیکن عام حالت میں اس کو عدت چار مہینے دس دن چاند کے اعتبار سے اس کو گزارنی چاہیے بلا عذر شرعی نقل مکانی جائز نہیں اس کے لیے